اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویعلمہ الکتاب والحکمت والتورات والانجیل ورسولا الی بنی اسرائیل صدق اللہ العظیم عیسا المبارکہ کے بارے میں ایک نقطہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ تقابل جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے لیے جو بھی توصیفی کلمات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے ان میں آخری ہے نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں رسولن اللہ منی اسرائیل اس کو نوٹ کر لیجئے پھر آئندہ چل کر اس کے اور بھی حوالے آئیں گے دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیر ان چار چیزوں کے مابین جو تین واو آئے ہیں ان میں سے دو واو اطف ہیں ایک واو تفسیر ہے اللہ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت یعنی تو رات اور انجین یہ درمیانی واؤ جو ہے یہ یعنی کے معنی میں ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں تو میں صرف احکام تھے حکمت نہیں تھی انجیل میں صرف حکمت ہے احکام نہیں ہے اور اسی نقطے کو سمجھ لینے سے ساری گتھی حل ہوتی ہے اور اگر اسی کو نہیں سمجھایا لوگوں نے تو پھر بہت ان کے ذہنوں میں پریشانیاں رہتی ہیں تو اس مقام کو نوٹ کیجئے وہ کتاب اول حکمت اللہ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی بورات اول انجین یعنی طورات بھی اور انجین بھی رسول علام علی اسرائیم انی قدے تو کمب آیت رب ابھی تک گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت مریم سلام الحا کو یہ ساری خوشخبریاں اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی اب یوں سمجھیے ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ درمیان کا وقفہ ان کی ولادت ہوئی وہ پلے بڑھے وہ ساری تاریخ بیچ میں سے حذف کر کے نقشہ کھینچا جا رہا ہے اب کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اب اپنی دعوت کا آغاز کر دیا ہے انی قبضے تو کمبے میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر انی عقلقم نقوی نے کہ میں تمہارے سامنے یا تمہارے لیے بناتا ہوں گارے سے ایک پرندے کی شکل فان فکوفی ہے پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں فیقون اقوام بےزن اللہ تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے یہاں آپ نوٹ کرتے جائیے گا ہر معذے کے بعد بے ازن اللہ بے عزن اللہ بے اللہ, اللہ یعنی یہ میرا کوئی دعوی نہیں ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے بلکمہ اور میں شفا دے دیتا ہوں مادر داد اندھے کو بھی اور کوہی کو بھی اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں بے عزم اللہ, اللہ کے حکم سے بہ انب بےکم بات اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا چیزیں تم نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر رکھی ہیں ان نفیزہیتم اس میں تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے ان کو مومنین اگر تم ایمان والے ہو یا ایمان لانا چاہو یعنی یہ کہ اپنی رسالت کے صداقت اور حقالیت کے دلیل کے طور پر یہ موضوعات پیش ہروائے بمسب کل ماں بین توورات اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی کہ جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے ولی رحی الم بعد اور تاکہ میں کچھ حلال قرار دوں تم پر وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں یہ اصل میں اشارہ ہے سبت کے حکم کے بارے میں کہ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض جو مذہبی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں پھر بڑی سختی پیدا ہو جاتی ہے غروب کرتے چلے جاتے ہیں دین کے احکام میں تو سبت کے حکم میں یہودیوں نے اس حد تک غروب کر لیا تھا کہ کسی مریض کو دعا کرنا اس کے لیے کہ اللہ اس کو شفا دے دے یہ بھی نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا کوئی کام ہو یہ بھی دنیا کا کام ہے لہذا اس کے ایک انتہا تک وہ پہنچ گئے تھے جن کو آ کے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی مداحت کی کہ یہ چیز کے اس کی تغالوں میں شامل نہیں ہے وہ جی تو کمب آئے تھے اور میں تمہارے پاس دے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے فتح اللہ واطی پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو ان اللہ ربی و رب کم یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے پس اسی کی بندگی کرو حاضہ صراط المستقیم یہی سیدھا راستہ ہے آپ کو یہی الفاظ ملیں گے سورہ مریم میں انشاءاللہ شاء اللہ پلمباحسا عیسا منہ اب پھر دیکھیے وہی درمیانی وقفوں کو چھوڑتے ہوئے یہ دعوت میں کتنا عرصہ لگا کئی سال کے بعد اب مخالفت ہوئی اور مخالفت ہوئی ان کی ان کے علماء کی طرف سے یہود کے جو علمات ہیں شدید ترین مخالفت انہوں نے کی ان کی مسندوں کو خطرہ ہو گیا ان کی چوگراہٹیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی تو انہوں نے مخالفت کی اور اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ یہودیوں پر ان کے علماء کا جو ہے اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا فلم عیسا بن حمل کفرا جب عیسا نے محسوس کیا ان سے کفر کی شدت کہ اب یہ مخالفت پر تل گئے کال امن انصاری تو انہوں نے ایک پکار لگائی ایک ندا دی ایک دعوت آم دی کون ہے جو میرے مددگار ہے اللہ کی راہ میں یعنی اب جو کشاکش ہونے والی ہے جو تصادم ہونے والا ہے اس میں ایک ہزب اللہ بنے گی اور ایک ہزب ہزب الشیت ہوگا کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ, اللہ کے کام میں یہی اصل اساس ہے دین میں کام کرنے کے لیے کہ اسی بنیاد پر کوئی شخص اٹھے تو میں دین کا یہ کام کرنا چاہتا ہوں کون ہے جو میرا ساتھ دے یہ بالکل تبھی طریقہ ہوتا ہے جماعت سازی کا ایک دائی اور دائی پر اعتبار کرنے والے دائی سے اتفاق کرنے والے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں ساتھی اس کے ذاتی اعتبار سے نہیں ہوتے اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اس کی سرداری کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کی دین کے غلبے کے لیے کاغل ہماری یون نہ انصار اللہ کہا نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار حواری جو ہے اصل میں اس کے بانیے دھوبی جو کپڑے کو دھو کر صاف کر دیتا ہے یہ پھر لگے بڑھا ہے اپنے کردار کو صاف کرنا اپنے اخلاق کو صاف کرنا لیکن کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت سی جو تبلیغ تھی وہ گلیلی جھیل کے کناروں پر ہوتی تھی اب وہاں ظاہر بات ہے جھیل جو ہے بڑی تھی وہ سمندر کی طرح ہے جھیل نہیں ہے بہت بڑی جھیل ہے تو وہاں وہ کبھی دھوبی ہوتے تھے ان میں تبلیغ کرتے تھے کئی بچھیرے ہوتے تھے مچھلیاں پکڑنے والے جا کے تبلیغ کرتے تھے کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں مچھلیوں کا شکار کرنے والوں آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں اور ان دھوبیوں میں تقریب تبلیغ کی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کاگل اللہ عام اب اللہ آمنا ہم ایمان لائے اللہ پر مشہد میں انا مسلم تو آپ بھی اب گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرما ہیں ربنا آمنا بما انزلتا اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے نازل فرمایا تبادر رسول اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کی فخب نام تو شاہدین پروردگار ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے یہ گواہ یہی ہے کہ جو لفظ اختیار کیا گیا ہے اب عیسائیوں کے خاص فرقے کی طرف سے یہ کا لفظ جو ہے وہ عبرانی میں خدا کے لیے خدا کے گواہ یعنی وہی بات کہ جو قرآن مجید میں آئی ہے وہ قزال قالنا شہداس وکون رسول والدہ تو اللہ ہمیں اپنے گواہوں میں ہمارا نام لکھ لے یہ وٹنسز فق تمنا شاہدی مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جو وٹنیسز وہ لوگ ہیں میں نے صرف وہ لفظ کی مناسبت کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں اختیار کیا ہے تو یہ لفظ قدیم ہے اسلامی حکمت اور اسلام کی مسترحات جو ہیں ان میں اس کی ایک حیثیت ہے وہ مکروں مکر اللہ اب انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی وہ جو ان کے فریسی بیٹھے ہوئے تھے علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ چالیں چل رہے تھے کسی طرح اس کو پکڑوائیں کسی طرح اس لیے کہ وہاں جو حکومت تھی وہ یہودیوں کی نہیں تھی اگرچہ یہودی ایک بادشاہ تھا پپٹ کنگ جیسے کنگ فاروق ہوتے تھے مصر کے اندر اصل حکومت انگریزوں کی تھی لیکن کنگ کنگ فاروق بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح کا وہ پپٹ کنگ تھا کہ جو یہودیوں میں سے تھا اصل حکومت تھی رومیوں کی اور رومی گورنر پائلٹ اسپونٹس وہ وہاں پر موجود تھا اور اس طرح کی کوئی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ یہودی خود نہیں دے سکتے تھے جب تک کہ وہ جو اصل گورنر ہے اس کی طرف سے اس کا حکم صادر نہ کیا جائے لیکن ان کی مذہبی عدالتیں تھیں اس میں بیٹھ کر یہ ان کے مفتی ان کے فریسی ان کے علماء بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے اور اگر وہ فیصلہ دے دیتے تھے تو ان فیصلوں کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ پھر رومن گورنمنٹ کے تھرو اور وہ ہوتی تھی اس کی جو تنفیز جو ہے وہ پائلٹس کے ذریعے سے لہذا ان کے ہاتھ بنے ہوئے تھے اب کسی طریقے سے پھنسوائیں اس کو سوال الٹے سیدھے کرنے ایسے سوال کرنے کہ جواب دیں تو اس میں بغاوت کی بو آ جائے تو کہیں دیکھو یہ رومیو یہ تمہارا باغی ہے اس طرح کی وہ چالیں چل رہے تھے وہ مکر ہوں مکر اللہ اللہ کی اپنی چال تھی اب اللہ کی چال کیا تھی اب اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے یعنی یہ کہ اس ان کے حوالین میں سے ہی ایک نے دھوکہ دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کروایا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل برنواس میں ہے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے ہمارے اولین مقد جو مفسرین ہیں ان کے ہاں بھی نہیں ہے لیکن یہ انجیل برنباس ایونجیلیم برنابے جو پوپ کی لائبریری سے برامد ہوئی ہے اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ جس ہماری نے آپ کو غداری کر کے پکڑوایا تھا گرفتار کروایا تھا اس کی شکل حضرت مسیح کی بدل دی اللہ نے اور وہ پکڑا گیا سولی وہ چڑھا ہے اور حضرت مسیح پر وہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکے بلکہ جس باغ میں آپ وہ کوشٹ تھے جیسے ایک کوٹڑی سی بنی ہوئی تھی جس میں وہ آلات وغیرہ رکھ دیتے ہیں اس باغ میں وہ دو کوشت تھے اور اس کوٹڑی میں عبادت کر رہے تھے باقی جو ان کے حواری ہیں بارہ وہ باہر تھے اس وقت وہ سٹک گیا ایک شخص وہاں سے چپکے سے گیا کہ اب میں پکڑواؤں گا اور جا کر جو وہ ہے وہ سپاہیوں کو لے آیا رات کے وقت ایک لے کر آئے ان نے کہا میں اندر جاؤں گا جسے میں کہوں اے ہمارے استاد بس پکڑ لینا وہی مسیح ہے اس کیا پتا تھا وہ مسیح کون ہے وہ تو یہ ہے لہٰذا جیسے ہمارے پولیس والوں کیا پتہ وہ آئے ہیں آئیڈینٹیفائی کون کرے گا تو اس نے کہا کہ میں کہوں گا اے میرے آکار استاد میں پکڑ لینا اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے کمرے میں داخل ہوا اس کوٹڑی میں اس کی چھت پھٹی چار فرشتے نازل ہوئے حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے ہمارین جو تھے انہوں نے کہا ہے ہمارے استاد اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہیں داخل ہو گئے انہوں نے اسی کو قابو کیا سولی وہ چڑھا ہے اصل میں حضرت مسیح نہیں لیکن یہ ساری تفحاثیل جو ہیں یہ قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے جب حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے تو ہمارے مفسرین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ کہ یہ شہادت جو ہے ادھر حقیقت انہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے اور یہ پوری طریقے سے فٹ کرتی ہے پوری طریقے سے قرآن کا جو بیان ہے اس میں یہ پوری طرح فٹ ہوتی ہے وہ مکروں و مکر اللہ انہوں نے اپنی سی چالیں چلی اللہ نے اپنی چال چلی وہ اللہ خیر الماخرین اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین چال چلنے والا ہے اسقان اللہ یا متوفی کا وافع کا یاد کرو جب کہ اللہ نے عیسیٰ سے کہا عیسیٰ میں تمہیں اب لے جانے والا ہوں یہ لفظ ہے کہ جس کو کادیانیوں نے اصل میں بہت بڑی بنیاد بنایا ہے اپنے غلط عقیدے کی کہ وفا مسیح ہو چکی ہے اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجیے وفا وفا کے معنی ہے پورا کرنا وعدہ وفا کرو وفا اب اس سے جب کہا جائے کسی کو پورا دینا تو باب تفریح میں آئے گا وفا یوفی وفی وہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ مفیت کل و نفسم فقہ فا فائدہ جب وہ دن آئے گا وہ کل و نفسم ماں جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا پورا پورا ان کو دے دیا جائے گا یہ دیکھ لیجئے آج نمبر پچیس فا ما ہر ایک کو بھرپور پور پورا پورا بدلہ اس کے اعبال کا دے دیا جائے گا یہ ہے کسی کو پورا پورا دینا کسی سے پورا پورا لے لینا یہ باب تفاول ہوگا توفع یا توفع کسی کو پورا لے لینا تو پورا لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہے پورا بتمام و کمال جو یہ گویا کہ منطبق ہوتا ہے حضرت مسیح پر کہ حضرت مسیح کو ان کے جسم اور جان سمیت اللہ لے گیا ہم جب کہتے ہیں وفات پا گیا تو یہ ہے اشتہار جسم یہی رہ گیا صرف جان گئی ہے اور یہی لفظ قرآن میں آتا ہے نیند کے لیے بھی تفل انفظہینہ ما کہ اس لیے کہ نیند میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خود شعوری نکل جاتی ہے انسان میں سے اگر اگرچہ زندہ ہے اب اس کو اگر کوئی چونٹی کاٹ رہی ہے تو جاگ جائے گا لیکن ویسے اس کی خود شعوری ختم ہو چکی ہے اور روح کا تعلق ہے خود شعوری کے ساتھ تو نیند میں بھی اللہ تعالی روح کو قبض کر لیتا ہے اس کے لیے بھی توفی کا لفظ ہے پھر جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلی گئی اور صرف جسم رہ گیا یہ بھی توفی ہے اور سب سے زیادہ مکمل توفی کیا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مسیح کو ان کے جسم جان اور روح تینوں سمیت سموچے حضرت مسیح کو زندہ جو لے گیا یہ ہے عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے اور جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں قطعاً کوئی بات جو ہے اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص دلیل پکڑ سکے سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو بہتانا آسان ہے جنہیں عربی زبان کی گرامر سے واقفیت نہیں ہے. وہ ایک ہی وفات جانتے وفات تین ہو گئی ہیں عزرو قرآن جو میں آپ کو سمجھائی ہے وہ اللَّهُ عیسہ ان کی میں تمہیں لے جاؤں گا وہ راسوں کا ہی لیا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا وہ متحروں کا بنا لذین کفر ہوں اور تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے وہ کا لذینہ کفر لایامہ اور ہے تو تیرا انکار کرنے رہے ہیں یہودی اس کے بعد سے جو پسے ہیں آج تک پس رہے حضرت مسیح سن سنتیس میں اٹھا لیے گئے یا تینتیس میں اور اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل سن ستر عیسوی میں ہیکن سلم ختم ہوا ایک لاکھ بیس ہزار یا ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودی ایک دن میں ٹائٹس نے قتل کیے یعنی سلم میں حضرت مسیح کے رفع سماوی کے چالیس برس بعد ان کا حقل سلیمانی بھی وہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اب اس کی ایک دیوار ہے میں بتا چکا ہوں انیس سو ستائیس اٹھائیس برس ہو گئے ہیں کہ ان کا کعبہ گرا پڑا ہے انیس سو سترہ سے پہلے تک بلکہ یوں سمجھے پہلے پانچ سو برس تک تو ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا یہ تو حضرت عمر کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے یہ ڈائسپورا کا ان کا پیریڈ کہلاتا ہے ایک میری ان کا کیپٹوٹی کا تھا جبکہ وہ نیبوکٹ نگر لے گیا تھا انہیں اور بیبیلونیا میں قید میں رکھا ہے وہ ہے ان کا پیریڈ آف کیپٹوٹی اس کے بعد واپس آئے حضرت عزیر کے زمانے میں دوبارہ دوسرا ٹیمپل بنایا اس کے بعد یہ ٹیمپل سن ستر عیسوی میں ختم ہوا اور ڈایاسپورا کہلاتا ہے کہ منتشر ہو جانا انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے فلسطین میں تم نہیں رہ سکتے کوئی روس چلا گیا کوئی ہندوستان چلا گیا کوئی مسل چلا گیا کوئی اور یورپ چلا گیا پوری دنیا میں پھیل گئے یہ ڈائسپورا اولم ختم ہوا ہے حضرت عمر نذیر اللہ تعالیٰ عنہوں کے ہاتھ سے جب فتح ہوا ہے یروشلم اس وقت حضرت عمر نے اس کو یروشلم کو اوپن سٹی قرار دیا کہ یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں مسلمان بھی آ سکتے ہیں یہودی بھی آ سکتے ہیں یہ سب کا مشترک شہر ہے لیکن جو عیسائی تھے یروشلم کے انہوں نے جب ہینڈ اوور کیا تھا فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم ایک ٹریٹی کے تحت ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا تھا اس معاہدے میں یہ شرط انہوں نے لکھوائی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے چنانچہ یہ اجازت تو ہو گئی حضرت عمر کے زمانے سے کہ آ سکتے ہیں زیارت کر سکتے ہیں لیکن یہاں رہ نہیں سکتے پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے کوئی مکان نہیں بنا سکتے سیٹل نہیں ہو سکتے یہ رہا ہے جب تک کہ موجود نہیں ہے اسلامی خلافت ترکوں نے بھی اجازت نہیں دی بڑی سے بڑی رشوتیں یہودیوں نے دینی چاہی انہیں اور درحقیقت خلافت کا خاتمہ جو کروایا یہودیوں نے وہ اس لیے کہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اس خلافت کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکے لیکن پھر برطانیہ کے جو وزیر تھا بالفور اس کے ذریعے سے انہوں نے بالفور فور 1917 میں حاصل کیا ہے پھر ان کو حق ملا ہے کہ یہ یہاں آ جائیداد بھی خرید سکتے ہیں سیٹل بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے یوں سمجھئے کہ اکتیس برس کے بعد پھر اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی ہے یہ تاریخ دین میں رہے اگرچہ انیس سو سترہ کے بعد سے انہیں کچھ سانس تو مل گیا ہے اب ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے اقتدار پر ہیں مٹھی بھر ہیں یہ زیادہ سے زیادہ تیرہ چودہ ملین ہیں ڈیڑھ کروڑ سے بھی کم لیکن پوری دنیا کی سر معیشت جو ہے اس کا بڑا حصہ کنٹرول میں ہے لیکن پھر بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو ان کا تو یوں سمجھے کہ ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں عرب ایک دن میں لیکن اب پیچھے پوری امریکہ کی حکومت ہے امریکہ کے ہماری ہیں خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹ امریکہ اور برطانیہ وہ تو گویا کہ ان کے دور خرید ہے ایک طرح سے اور بھی جو ممالک ہیں عیسائی اب یہ فتح کر چکے ہیں ان سب کو عیسائیوں کے اوپر ان کا غلبہ ہے اس لیے اب جو شکل ہے وہ بھی یہ ہے کہ ان کا وجود ہے یہی کہ عیسائی ہے اوپر اور یہ معلومی طور پر سازشی انداز میں انہیں کنٹرول کر رہے ہیں اس قال اللہ یا عیسائی انی کا برافیوں کا متحروں کا جائزیل تباؤ کا فوق الزین کفریاما سما الم فرقی تختر فون پھر تم سب جو ہے تمہارا نوکما میری طرف ہے اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا تمہارے ماں بہن ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے فعم الدین کفر فو عذاب الشدید آخرہ تو وہ لوگ کہ جو قفر کے روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا بہت سخت عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وما لحماسرین اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار محمد لدینہ امن و امر صالحات اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے فیوفی اب دیکھیے وفا یوفی دینا پورا پورا دینا تو ان کو وہ پورا پورا دے گا اجورہم ان کا عجر. واللہ لا يحب الظالمین اللہ ظالم، ظالموں کو پسند نہیں کرتا ظال کا علیک من کمنل آیات امن ذکر حقیم یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں گویا کہ یہاں بھی پس منظر میں حضرت ضبعی علیہ السلاط والسلام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اور ذکر حکیم ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر